وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر بات کریں گے اللہ کرے کل مجھے ٹائم مل گیا تو ان اللہ تعالی میں کروں گا بہرحال بہت ساری تاریخیں جو ہے نا یہ تاریخ کی جب بات لی جاتی ہے تو اس میں بڑے مسائل ہیں اللہ تعالی فضل الفرمائے سگیرنا عثمان غنی اللہ تعالی عل عظمت کے ایسے مینار ہیں کہ جن کا کوئی شانی نہیں ہے اور باقی صحابہ کرام علیہمردوان جو ہیں وہ ساری عظمتوں شانوں کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی کے تمام صاحب اور آپ کی آل پاک سب کی محبت سچے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے ہمارے خلوب و ذہان کو اس سے منور فرمائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہم سب کو مسلق کے حقاہ سنت و پہ قائم و دائم رکھے تو مجن بھائی بس آپ رہ گئے ہیں یا میں رہ گیا ہوں یا سوانا صاحب ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں مصطفی بھائی بھی ماشاءاللہ اللہ ہیں روم میں تو حسان بھائی کا چونکہ بازو دکھ رہا تھا انہوں نے دو بکرے ذبح کیے ہوئے ہیں تو چھا رہے ہیں تو وہ لگتا ہے اس کی دوائی لینے چلے گئے ہیں یا وعلیکم السلام و رحمت اللہ پردیسی بھائی بھی پردیس سے لوٹ آئے ہیں چاہے پی رہے ہوں گے جی جی نہیں وہ لگتا ہے کہ بس نا وہ اس کی مالش والش کروا رہے ہوں گے تاکہ وہ بازو جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو اصل میں وہ جو بات کر رہے تھے کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا ان کو دبا کرنے کا تو دیکھیے نا قربانی جو ہے نا یہ تو ایسا عظیم کام ہے اور قربانی کا مفہوم بھی ہی پورا ہوتا ہے نا کہ بندے کا دل نہ کر رہا ہو بکرے کے ساتھ اور اس نے انسیت ہو اس کو پالا پوسا ہو پیار کیا ہو اس کے ساتھ اور پھر اس کو اپنے ہاتھ سے اس کا خون بہانا یہی تو اصل قربانی کا مفہوم ہے بہرحال اللہ پاک صاحب کو توفیق دے تو ابھی ہم ان شاء اللہ تعالی سے مسلم شریف کی ایک دو حدیث کے حوالے سے گفتگو کریں گے مسلم شریف کتاب تاب جاری ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہے گا روم کا اللہ تعالیٰ توفیق کا طاف فرمائے کشیدہ بردہ شریف کے چاند شاہ پڑھیے سب مل کر مولايا صلِّ وسلِّم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلِّ وسلِّم دائماً آباداً على حدي بك خير الخق كليم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكلهن دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كله ميت یار بیل مس بلب م کو سوئی دان یار بیل مس بلب م یا سوئی دش لي وسلندا ان ما بعدا على حبي فيك خير الخلق كل لي محمد سيد الكونين سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَصَّقَالَيْنِ وَالْفَرِ قَيْنِي مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ مَعَجِمٍ مَوْلَايَ أَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا وَابَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلِكَ وَصْحَبِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبِ اللَّهِ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ يَجْمَعِينَ محترم حضرات کتاب مسلم شیف جلد اول حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی ارشاد فرمایا میری امت سے ستر ہزار افراد کا ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے یہ فرمان سن کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ علیہ السلام دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرما دی کہ اے اللہ اس کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے پھر انصار میں سے ایک اور شخص اٹھے اور دعا کی استدعا کی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اقاشا تم پر بازی لے گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یقینی طور پر جانتا ہوں سب کے بعد کون سا آدمی جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں کون سا آدمی دو سے آزاد ہوگا ایک آدمی ہوگا جس کو قیامت کے روز بارگاہ خدا میں حاضر کیا جائے گا اللہ تعالی فرمائے گا اس آدمی کے چھوٹے گنا اس پر پیش کرو اور بڑے گناہ بھی رہنے دو چنانچہ اس پر چھوٹے گنا پیش کر کے پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا وہ شخص اقرار کرے گا اور روز کرے گا کہ میں اپنے اندر ان کے انکار کی طاقت نہیں رکھتا اور ابھی اپنے بڑے گناہوں سے خوف زدہ ہوگا کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ہی حال ہو رہا ہے تو اب اگر بڑے گنہوں کا محاسبہ شروع ہوگا تو کیا ہوگا پھر اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ تجھے ہر گناہ کے عوض ایک نیکی عطا کی جاتی ہے وہ آدمی اذ کرے گا کہ مولا میں نے تو اور بھی بہت سے گنا کیے تھے جن کو اس وقت مجھ پر پیش نہیں کیا گیا اگر رسول اللہ صلی اللہ یہاں تک کہ آپ کی مبارک دادیں ظاہر ہو گئیں تو سنیے ان حدیث کو ہم اگر ان میں غور و فکر کریں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وبارک و وسلم کی کیسی عظمت اور شان کتنے خوبصورت انداز میں نکھر کر سامنے آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے وہ جو ستر ہزار ایک ہی ستر ہزار گروہ کا آپ نے ذکر فرمایا ہے ویسے تو آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم امت کے ہر ہر فرد کے بارے میں جانتے ہیں تو فرمایا کہ وہ جنت میں جو جائیں گے تو ان کے چہرے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے تو یہ دیکھیے ایسے کمال کی بات ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پھر ان کے چمکتے ہوئے چہرے جو چاند کی طرح ہوں گے اور آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم انہوں نے ہزاروں سال بعد سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان کے بعد جنت میں جانا ہے لیکن رب کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے واقف ہیں اور پھر حضرت وقاشر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی دعا کے لیے عرض کیا تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی وقت دعا فرما دی تو پتا چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو چاہیں دعا فرما کر ان جنتیوں میں داخل فرما دے جس کو چاہیں آپ نکال دیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی کے بعد کیا گیا گئے مطلب انہوں نے پہل کر لی ہے تو اب دیکھیے پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ سب کے بعد کون سا آدمی جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں کون سا آدمی جنت سے جہنم سے نکالا جائے گا تو پتہ یہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم جانتے ہیں کہ قیامت کے روز کی کیفیت کیا ہوگی جنتی آخر میں جو جائے گا تو کس حالت میں جائے گا جہنمی آخر میں جو نکالا جائے گا تو وہ کس حال میں نکلے گا تو لوگ یہ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اسلام کے نام پر کیسے کیسے وہ اسلام کی تشریحات کر رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے انجام کی نوزوب اللہ خبر نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جانتے نہیں ہیں کل کیا ہوگا تو اب حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر امام مسلم لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ سب کے کون سا عدم ہوگا تو جو, جو نبی ارے واقف ہو تو کیا اس کو اپنے انجام کی خبر نہ ہوگی تو کتنا بڑا ظلم ہے کتنا بڑا بہتان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر لگایا جاتا ہے اور پھر لوگ اس کو توحید کا نام دیتے ہیں اور اپنے آپ کو شرک سے بچانے کا نام دیتے ہیں جی ہم تو شرک سے بچ رہے ہیں یا کیسا یہ شرک سے بچاؤ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین و تنقید کر کے گستاخی کر کے اغیار کو اسلام پر ہنسنے کا موقع دیا جائے محترم حضرات پھر وہ شخص اس کی پوری کیفیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیسم بیان فرماتے ہیں کہ بندہ حاضر ہوگا اللہ کریم کے بارگاہ اللہ کریم کی, کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گنا پیش کرو اس پر تو فرشتے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب لائیں گے اس کے سامنے رکھ دیں گے تو قرآن فرماتا ہے فمیام السپال اظہر رتین خی رحی یا راہ فمیام السپال عظہر رتین تو ایک ذرہ جو اچھائی کرے گا وہ بھی اللہ کی بات کرے گا وہ بھی دیکھے گا گنا دیکھے گا تو پوچھا جائے گا کہ یہ کام کیا فلاں فلاں وقت میں فلاں دن میں وہ پوری ہسٹری شیٹ رکھ دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ میں ان کا انکار یہ طاقت نہیں ہے کہ میں ان کا انکار کروں تو جب وہ اقرار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا دریا جوش میں ہوگا تبھی تو جہنم سے نکالا ہے تو فرمایا جائے گا کہ فرشتو اس کو ہر گناہ کے عوض ایک نیکی دیں اسے فرمایا جائے گا کہ جا تجھے ہر گناہ کے بدلے میں گنا تو گناہ گیا ہی گیا ساتھ میں اس کے عوض میں ایک نیکی بھی دی جا رہی ہے وہ اب وہ آدمی یز کرے گا کہ یا اللہ میں نے تو اور بھی بہت سے گنا کیے تھے مطلب وہ کہے گا کہ یا اللہ وہ جو پیچھے میں بہ گئے ان, کی ان کے بدلے میں وہ مجھے نیکی عطا فرما دے تو رب کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات پر تبسم فرمایا ہس پڑے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کہ آپ کی مبارک دہنے یعنی بہت کھل کر سرکار علیہ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا تبسم فرمانا ہماری طرح ہنسنا نہیں ہوتا تھا کہ آقا کریم علیہ اللہ سلام کا تبسم اتنا پیارا ہوتا تھا کہ آپ کے دندان مبارک سے نور کی شوائیں نکلتی تھی اور ہم لوگ تو کہکا لگا کر ہستے ہیں اور زور سے آواز پیدا کرتے ہیں یہ خلاف سنت ہے تبسم فرمانا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی و علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے تو ان احادیث میں ہم دیکھیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ نبوت کیا دیکھ رہی ہے قیامت کی علامات آخرت کے حالات جن سب کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے بجانے لوگ کیوں نہیں مانتے حضرت امام سلیمان جمل علی رحمٰ تفصیل جمل کے جو مصنف ہیں وہ فرماتے ہیں اگر تم کہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ غیبوں کی اطلاع دی ہے اس میں اور بہت ہی صحیح حادثیت وارد ہوئی ہیں تو یہ غیب کی خبر دینا آپ کے عظیم موضوعات میں سے ایک معجزہ ہے تو یہ آیت کہ ولاؤ کم تو عالم الغیبہ وجوہ قرآن پاک میں آیا کہ اگر میں غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا تو فرما اس سے کس طرح مطابقت ہوگی حضرت امام سلمان فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں فرمایا یہاں یہ احتمال ہے کہ یہ کلام آجی اور ادب کے طور پر انشاد فرمایا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ میں غیر کو ذاتی طور پر نہیں جانتا مگر مجھے اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع فرماتا ہے اور اسے میرے لیے مقدر فرما دیتا ہے تو اب دیکھیے اکابر اکابرین امت کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی اللہ پاک کی عطا سے اللہ پاک کے دیے سے غیب کے حوال جانتے ہیں تو یہ قیامت کی خبریں قیامت کے حوال اسی کا حصہ ہے تو ان حدیث مبارکہ میں آخرت کی کس قدر تفصیل پائی جاتی ہے کہ باقی بے شمار حادث مبارکہ ان کے احوال ان پر شاہد ہیں اور اب کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اطلاع دینے اور مقدر کرنے کی انتہا کیا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کے بتانے اور اللہ تعالیٰ کے مقدر کر دینے کی انتہا کوئی نہیں ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی کے علم کی بھی انتہا کوئی نہیں ہے جہاں تک ہم پہنچ سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں لایا جا سکتا کہ اللہ پاک تو دینے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینے والے ہیں اور پھر کائنات میں تقسیم فرمانے والے ہیں تو یہ کتنا ظلم ہوتا ہے کہ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو نوز باللہ خدا کے ساتھ ماپنا شروع کر دیتے ہیں ان کا مقابلہ خدا سے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سادہ لوگ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ بھی غیب جانتا ہے رسول بھی غیب جانتے تو یہ شرک ہو گیا میرے بھائی شرک کیسے ہوگا شرک تو تب ہوتا اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ جیسا غیب اللہ جانتا ہے ویسا ہی غیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جانتے ہیں شرک تو تب ہوتا اگر کوئی یہ کہتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھی ذاتی طور پر علم غائب رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے ایسا ہرگز نہیں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے تمام مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیسم کے لئے علم غائب کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے ازلی ہے ابدی ہے قدیم ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیسم کا علم پاک ایسا نہیں ہے آپ کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے آپ کا علم عطائی ہے آپ کا علم ازلی ابدی نہیں ہے حادث ہے قدیم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو علم ہوا تو یہ باتیں نہیں سوچتے وہ لوگ کہ ایک ہی جملے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کس قدر بے ادبی اور توہین کر جاتے ہیں کہ نوزوب اللہ رسول پاک کو تو کل کی خبر نہیں ہے ابھی صحیح مسلم شیف سے میں نے حدیث پیش کی کتاب الایمان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قیامت تک آنے والے حالات قیامت کے بعد جنت میں جانے اور جہنم سے نکلنے والے جو لوگ ہیں ان کے متعلق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وبارکا وسلما کو اللہ کریم نے ایسا علم عطا فرمایا ہے ایسی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کو جس کا کوئی شانی نہیں ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو گرامی قدر حضرات بس یہ سوچنے کی بات ہے جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اور شان بخشی ہو کہ وہ آنے والے قیامت تک کے حالات اور قیامت کے بعد والے حالات سے واقف ہوں تو پھر ان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ باللہ ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے ان کو تو آنے والی کل کی خبر نہیں ہے اور اوپر سے اس کو پر یہ نام دینا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی حفاظت کر رہے نوزب اللہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تحفظ کر رہے ہیں تو بھائی ایسی خشک توحید کی ضرورت نہیں ہے توحید وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی ہو توحید وہ ہے جو قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہو تو کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں صحابہ کرام کے اقوال کو پڑھیں ان کی سیرت پاک کو دیکھیں تو کبھی کسی صحبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اللہ پاک کی نازاد سے کیا ہے نہ صفات سے کیا ہے تو یہ مرض کب پیدا ہوا جب خارجی و ذہن لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنا دین گھڑ لیا دین اسلام کو چھوڑ دیا اپنی طرف سے دین گھڑ لیا اور طرح طرح کی جناب باتیں شروع کر دیں ان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی عظمتوں اور شانوں کو ناپنے اور تولنے کے لیے پیمانے اور ترازو لے کر بیٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں لے کر آئے اور اس کی حد بندیاں کرنے لگے کیسی افسوس کی بات ہے کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ اسلام جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گلیوں میں پتھر کھا کر کانٹوں پہ چل کے اور کافروں کے کافروں کی گالیاں سن کر کافروں کے تانے برداشت کر کے ان کی ایزاؤں پر صبر کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا تھا دن اور رات کتنی مشقت کے ساتھ صحابہ کرام علیہ مردوان نے پیٹوں پر پتھر باندھ کر جناب روزے رکھ کر فاقے کر کے اسلام پھیلایا تھا تو آج وہ نام نہاد لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں تو کبھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی کی توہین و تنقید کی صورت میں اسلام کو کھوکھلا کر رہے ہیں کبھی صحابہ کرام کے نموس پہ حملے کر کے کھوکھلا کر رہے ہیں کبھی اہل بیوہ کی گساخیاں کر کے کھوکھلا کر رہے ہیں اور آج کل ایک نئے انداز میں بم دھماکے کر کے مسلمانوں کو قتل کر کے مسلمانوں کو شہید کر کے مساجد میں بم دھماکے کر کے مساجد کو بموں سے اڑا کر اور اس طرح کی حرکتیں کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور دنیا میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے اسلام کا یہ چہرہ پیش کر رہے ہیں جبکہ اسلام وہ ہے جو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعال نے پیش فرمایا تھا اسلام وہ ہے جو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا تھا اسلام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کہ صحابہ نے حضرت عثمان غنی نے پیش فرمایا تھا مولاء مرتضیٰ حضرت سید علی مرتضیٰ نے پیش فرمایا تھا تو ہمیں آج کل کے قبیص طالبان دیوبندیوں والا اسلام نہیں چاہیے ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ والا اسلام چاہیے ہمیں سیدنا النا کے اکبر والا اسلام چاہیے ہمیں سیدنا عثمان غنی والا اسلام چاہیے سیدنا عمر فاروق والا اسلام چاہیے ہمیں سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی پاک والا اسلام چاہیے یہ جو ان کے خود ساختہ اسلام ہے ان کی ہمیں, نہ ہمیں ضرورت ہے نہ یہ اس معاشرے میں فٹ ہو سکتے ہیں تو یہ جو شپ کا ہے چند دنوں کے لیے انشاء اللہ تعالیٰ یا پھر بجے گا اور اس کی خاک اڑے گی اِنشاء اللہ یہ بے شک بے شک تو ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ والا اسلام چاہتے ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنی گردن کٹوا کر یزید کے سامنے کلمہ حق کہا تھا تو آج کے دور میں ان یزیدی طالبان کے سامنے کلمہ حق کہنا سنت حسینی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تفیل ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے ہمیں یہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم ان وقت کے یزیدیوں کا مقابلہ کر سکیں ان فرعونوں کا مقابلہ کر سکیں اور ہماری فوج کو اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرمائے جن کی مساجد میں حملے کر کے اور یہ بد بخت کہتے ہیں کہ ہم نے فوجیوں کے مندر میں حملہ کیا دیکھیے ان کی کفریت تو یہ بالکل وہی خارجی والے عقیدے ہیں وہ بھی اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے اور یونی کی اولاد ہے مسلمان نہیں سمجھتے اپنے سوا کسی کو اسلام پر نہیں سمجھتے یا اسلام کے ٹھیک دار بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی مساجد میں مدارس میں خانقاہوں میں حملے کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے مندروں میں حملے کیے تو کیسا ظلم ہے کیسا کفر ہے اور کیسے یہ بد بخت لوگ ہیں اور اوپر سے پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ جو لوگ ان کی طرف داری میں لگے ہوئے ہیں جی وہ تو ایسے ہیں وہ ایسے ہیں تو یہ بھی ان کے چیلے اور پٹھو ہیں تو یہ سب لوگ قیامتوں کے بعد قیامت والے دن اللہ پاک کے عذاب علیم کی گرفت میں آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت تطا فرمائے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالی ان کو نیست و نبود فرمائے اللہ کی انتی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری آج کی سہاضری کو اپنی بارگاہ نے قبول و منظور فرمائے اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اتنے بھائیوں نے دعا کے واسطے کہا ہے اللہ تعالی سب کی نیک آرز و تمناؤں کو پورا فرمائے اللہ پاک ہمارے اس روم کو آباد شاد رکھے اور آج کی جملہ محفل کا ثواب حضرت سیدمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضم الین رسول اکرم صلی اللہ تعالی عثم کے پیارے داماد آپ خلیفہ سالس حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عارگاہ میں پیش کرتے ہیں آپ کو اللہ پاک عطا فرمائے سیدنا العلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اسلام ال شاہ امام محمد رضا خاں فاضلوی تعالیٰ کے پیر و مرشد حضرت شاہ الشاہ رسول مارہروی رحمت اللہ تعالیٰ ان کا بھی عاجر سے پاک ہے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی عطا فرمائے اور مفسر قرآن خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدنا الم الدین مرادآبادی رحمتہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی عادر سے پاک ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مولا تعالیٰ ان کو بھی اس کا عطا فرما ان پاک باز ہستیوں کے درجات بلند فرما اور ان, ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما ہمارے للبل جی غلام مصطفیٰ بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں جو سوال آپ نے کرنا ہو ٹیکسٹ میں لکھتے یا مائک پہ تشریف لانا چاہیں تو مائک پہ آ جائیں بہت بہت جزا عطا فرمائے آپ لونگے اور ہمیں آج کا جو ہم نے درس کیا سنا اس کو آگے پھیلانے کی توفیقرمائے آمین آمین جی غلام مشتفا بھائی آپ کو ایک کرنا چاہ رہے تھے حضور علیہ السلات والسلام کو کملی والے یا کالی زلف والے کہنا حرام نہیں حرام تو نہیں ہے میرے بھائی کالی زلفوں والے کہنے میں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ کملی والا جو لفظ ہے نا اس پر علماء نے فرمایا ہے کہ ایک تو لفظ کملی جو ہے یہ کمبل کی تصویر ہے چھوٹا لفظ ہے تو یہ شان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کے لائق نہیں ہے اس لیے یہ نہ بولا جائے البتہ حرام نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی نوز باللہ دانستہ توہین کا پہلو نہیں نکلتا لیکن ان سے احتیاط برتی جائے یہ الفاظ نہ کہنے اور کالی زلفوں والا یہ تو سرکار کی صفت ہے آپ کی مبارک زلفوں کا تذکرہ تو ملتا ہے تو پاک زلفوں والے کہنا اس میں تو کسی قسم کی کوئی کباہت نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی جی زلفوں والے کہنا تو بالکل جائز ہے جولف والے, جولف والے, جولف والے اور کالی کملی والا جو ہے نا یہ اس, اس سے کہنے میں احتیاط کرنی ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ تصویر کا سیگا چھٹیائی کا سیگا ہے نا تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے البتہ حرام نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کسی بھی چیز کو حرام کہنے کے لئے دلیل ہونی چاہیے نا تو اس پر حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے اگر کوئی دنشتہ اس سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے کرتا تو پھر تو حرام بلکہ قفر ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال مبارک کی توہین بھی کفر ہے فتاب عالمگیری کے اندر فتح شامی کے اندر فوکہ نے اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ بال مبارک کی ادنا سی توہین بھی کی تو وہ کافر ہو گیا جس نے آپ کے نالین پاک کی توہین کی اس وہ کافر ہو گیا تو ذات پاک تو پھر ورا البرا ہے اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق بخشے اللہ تعالیٰ سب کو مسلمانوں کو سرکار صلی اللہ علیہ جی یہ فتح عالمگیری میں ہے اور فتح شامی جس کو ہم رد الحتار کہتے ہیں اس میں بھی ہے جی جی اور کسی بھائی کا کوئی سوال میرے خیال میں نہیں ہے وقت بھی کافی ہو گیا ہے تو اجازت چاہوں گا آپ بھائیوں سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میں ان شاء اللہ آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ خیر ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مدینہ تجلام آپ تشریف لائے اور ہم جا رہے ہیں گاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ اس روم کو آباد و شاد رکھے اس میں آنے والے بھائیوں کو اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل اجر عظیم عطا فرمائے یہ تو مجن بھائی آپ جو ہے نا آپ اس کا حق نہیں رکھتے اب کہنے کا آپ غائب ہو گئے جیسے میں نے درس شروع کیا تو اب اب آپ سے تو بات کروں گا نا میں بعد میں پھر انشاءاللہ تعالی کھانا کھا رہا ہوں کھاؤ کھاؤ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ الحمد مدینہ بھائی میں ٹھیک ہوں اللہ کا بہت شکر ہے پہلے سے کافی بہتر ہے طبیعت تو بس مزید دعا کیجیے گا بھی کھانسی وغیرہ ہے اسی لیے آج میں نے ناشیف بھی نہیں پڑی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ